تو ہے جو نظام ہست اور تیسرے حصے میں تعلیم پانے والے نے والے اور مسئلہ برکتی کو ماننے والوں کا ذکر تبارک رک نزل الفرقان علی ابدی تبارک دام دامہ رکھا اے دام بل برکھا تھے ہمیشہ بابرکت زات وہ جس نے نجمن نجمن اتارا فیصل کتاب کو اپنے بندے پہ تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ہو جائے ڈرانے والا ہاں تمہیں وظیفہ کی پڑھی ہوئی وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ طبیب لکھا ہو یہ کشا شریض کا ایسے بھی کماؤ اور جہنم کی آگ دکھا بڑے خوش ہاں جی الزی لہو ملک سماوات و لر پہ نزل الفرقان اب دوسرا الزی پہلی دلیل اول دعوی تبارک کے لیے یہ کیا تھی عملی دلیل تھی الزی لہو ملک سماوت الز علمی دلیل ہے اسی کے لیے ہے راج آسمانوں اور زمینوں کا نہیں کوئی گھر لیا اس نے اپنا نائب والدن اے نا متصرفا فی الامور ولم یکن یق اللہ شریک ان فل اور نہیں کوئی بھی ہوا اس کا حصے دار اس کے راج میں اکیلا راج اسی کا ہے کسی کا ایک قطرے کا حصہ بھی نہیں کیوں آپ لوگ بناتے ہیں یہاں تیسری دلیل تیسری دلیل نہیں بلکہ یہ واو عالیلیاں ہیں یہ دلیل دوسری دلیل جو علمی تھی اس کی علت ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میں راج اس کا کیوں ہے کیونکہ خاکا کھائیں ہے اسی نے ہر چیز کا فقط در ہو تقدیرہ پھر اندازہ مقرر کر دیا ہے اس کا خاص اندازہ دنیا کے اندازے غلط ہوتے ہیں اللہ کا اندازہ وہ غلط نہیں ہوتا قدرہو رہو تقدیرا شکوا نہ چونکہ اس کے بعد مستقل آیت شروع ہو رہی ہے نا اللہ سے ہو لا بے شک ہو لا اس لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلی کلام کو دوسری سے رابطہ ہے باقی آیت مستقل ہے اس لیے دلیل بھی مستقل ہو وقت خزمند نہیں آلہ گھر لیے انہوں نے اللہ کے بغیر دوسرے بھی الا جو نہ تو کچھ بنا سکتے ہیں حالانکہ وہ خود بنے ہوئے ہیں نہ مالک ہے اپنی جانوں کے لیے دکھ دور کرنے کے اور نہ نفع حاصل کرنے کے نہ ہی مالک ہے موت کے نہ حیات کے اور نہ جی اٹھنے کے کسی چیز کے بھی مالک نہیں تو ثابت ہو گیا اس بات کہ اندر کہ جو کچھ انہوں نے یہ کہا ہے یہ سب جھوٹ کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ جن جن کو وہ بنا رہے ہیں اللہ کے بغیر وہ تو ایک رتی کے برابر کے بھی مالک نہیں ہے برکت کیسے دے سکے ہیں دوسرا شکوا الٹا کافر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد کا جو قرآن میرا جھوٹ ہے جو گھڑ لیا ہے اس نے اور امداد کی ہے اس کی اوپر اس گھڑنے کے بلام لوہار وغیرہ نے قوم ان آخرون ایک جماعت دوسری فلالغار ہے وہ اس کو یہ گھر گھر کے دیتا ہے اکٹھے بنا کے ہیں فقط جاء وہ ظلمن و زورا پس تاقیق لے آئے وہ نرا ظلم اور نرا جھوٹ موٹ گھر کے بے ایمان وقالو اساطیر الاولین تیسرا شکوہ کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی گپوٹیشن ہے ساری ایک تاتبہ لکھوا لیا ہے اس محمد نے ان گپوں کو فہیا تم لا الحب رتم وسیلہ <وَسِيلَة> پڑھی جاتی ہیں اور لکھائی جاتی ہیں اوپر اس کے صبح و شام جواب شکوا اور اس بات کی علتیں کہ صرف برکت دینے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے تو فرما دے اتارا ہے اس کتاب کو اس نے جو جانتا ہے چھپے حالات دی آسمانوں زمینوں میں انحو کا نفور اور اگر کوئی اپنی بدآتی چھوڑ دے تو وہ غفور الرحیم بھی ہے وقالو کالو مال حاضر چوتھا شکوا الٹا کہتے ہیں کیا ہو گیا اس رسول کو وہ کھاتا بھی ہے تو ہم کو چلتا ہے بازاروں میں پانچواں شکوا لنزلہ کن کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ بس ہوتا وہ فرشتہ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتا بھی اور لوگوں کو ڈراتا بھی رہتا شکوہ. یا ڈال دیا جاتا اس کی طرف کو خزانہ او تکون لہو جنتن ساتھا شکوہ یا اس کا کو باغ ہوتا جس سے کھایا کرتا آج قسم کی اطراض تو پہلے بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں وقال الظالمون آخری حملہ انہوں نے یہ کیا ان مشرقوں نے ایک دوسرے کو کہنے لگے او میاں ان تتبعون الا رجل مسہورا تم نہیں تابیداری داری کرو گے پیچھے چلو گے مگر ایک ایسے مرد کی جس پہ جادو کا اثر ہو چکا ہے <laughs> پیغمبر پہ جادو ماننا یہ مذہب کس کا ہے مشرقین کا مذہب ہے ان تک اللہ رلم اب آدمی روایات کے پیچھے چلے یا آیات کے پیچھے چلے روایات تو بندے کی روایت کرتا ہے اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کمزوری بھی ہو سکتی ہے اللہ کی آیات میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتی ان ضرور کا ہے فضر ابولا جب جادو کی بحث آئے گی ہاں ہاں ٹھیک ہے مشہورہ الباب ہی بس اتنا لکھ دیں مشہور یہاں سحر الباب ہی ہے اب آپ یہ بتائیں اللہباب ہی کا کیا ماننا ہے <تصفح> اللہ باب ہی کا مانا یہ ہے کہ سہارا یا سہارو جن مانی میں آتا ہے انہی معانی میں یہاں مشہور ہے اور مانی تین مانوں کے لیے آتا ہے جادو جھوٹ اور فراڈ یہ تین معنی شہر کے آتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی شاہر کذاب کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں بل ہوا ان بھی کہتے ہیں اور کبھی مسور کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پہ ان کا ایمان جو نہیں ہوتا اپنا تکے بازی مارنی ہوئی اٹکل پچو باتیں کرنی ہوئی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں اس لیے فائدہ کیا نظر کا لکل رب لقلو فلا یس مطلب اللہ بابی کا یہ ہے شہر کا جو لغت کے اندر مانا ہے وہی مراد ہے یہاں حقیقی مانا مجازی مراد لینے کی ضرورت نہیں مجازی مانا مراد وہاں لیا جاتا ہے جہاں کوئی کرینہ صارفا حقیقت ہو حقیقت سے پھیرنے والا کوئی کرینہ ہو جب کرینہ نہ ہو تو از کال ابراہیم ابھی اس وقت وہاں ابھی اللہ ہی ہے یعنی حقیقی باپ پر بولا جائے گا یہاں بھی مسورہ الا باب ہی ہے حقیقی معنی جو شہر کا ہے اسی پہ بولا جائے گویا وہ کہہ رہے ہیں حقیقت اس پیغمبر پہ جادو ہو چکا ہے لہذا ایسے آدمی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں کیوں جس آدمی پہ جادو ہو چکا ہو اس کا عقل ٹھیک نہیں رہتا یہ وہم کا شکار ہوتا ہے اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا اس وجہ سے انہوں نے کہا مشہور مشرقین کے لیے زجر اور تمام شکموں سے گویا تعلق ہے اس کا دیکھو کس طرح بیان کرنے آپ کے لیے مثالیں گھر گھر کے فزلو فلا یسلا پس۔ ہدایت کے راستے سے زلو بہت دور بھٹک چکے ہیں پس قطن اب طاقت بھی نہیں رکھتے رہے ہدایت پہ آنے کی تبارک خیر من ذالکا برکت دینے والی یہ دوسرا حصہ ہو گیا نا دوسرے عنوان کے لحاظ سے پہلا حصہ ختم دوسرا حصہ دوسرے عنوان کے لحاظ سے اور پہلا عنوان جو اس کے لحاظ سے وہی پہلا حصہ جا رہا ہے تبارک اللہ تکارک اللہ کا خیرا برکا دہندہ وہ اگر چاہے تو بنا دے تیرے لیے بہت جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں وہ اللہ کا قصور اور بنا دے تیرے لیے محل سونے کے بلکہ نہیں نہیں ان کا یہ مطالبہ دل سے نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ کہتے ہوں اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے تو ہم بات مان لیں گے نا نا بل سات ہے وہ تو جھٹلا چکے ہیں قیامت کو بھی وہ آپ سے مطالبہ کیسے پورا کروا کے مان سکتے ہیں وہ تو قیامت کے بھی بنکر ہیں وہ ساتھ سعرا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس بندے کے لیے بسات جو جھٹلاتا ہے قیامت کے آنے کو تیار کیا کیا ہے سیرہ عذاب مسورا ایسا عذاب جس کی شدت سے وہ خود بھی جل رہا ہے عذاب اظارم مکان بعیدن جس وقت دیکھے گی ان کو جہنم دور جگہ آتے ہوئے سمے و ظفیرہ سنیں گے وہ جہنمی اس جہنم کا غصہ و ذفیرہ اور غرغر غر کی آواز سنیں گے غراری ہوگی جہنم جلدی آئے یہ ہمارے لیے جلدی آئے سامع اللہ لہا کی زمین جہنم کی طرف اور بات کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے جب ڈالے جائیں گے نا اس وقت ان کی آوازیں آئیں گی ضفیر والے مگر ابن کتحبہ اور دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ نہیں یہ لغت کے بھی خلاف ہے قرآن کے ظہر کے بھی خلاف ہے کیونکہ لہا کی ضمیر جہنم کی طرف جاتی ہے ان کی طرف جاتی تو کیا ہوتا لہم ہوتا تو معلوم ہوتا ہے یہ غرا غرا آواز اور چیخیں اور دھار پکار جو ہوگی غصے کی یہ جہنم کی ہوگی ویزا میں نہا مکان کرن اب جس وقت اکو ڈالے جائیں گے اس جہنم کے تنگ مکوٹھڑی میں مکرنینہ جکڑے ہوئے لوہے کے زنجیر جہنم کے ہوں گے دعاو ہنا لکا پکاریں گے اسی مقام پہ ہلاکت کو لا تدولیوں مسبورا نہ بلاؤ آج کے دن ہلاکت ایک کو کئی ہلاکتوں کو بلاؤ بہت ساری ہلاکتیں ہیں تمہارے لیے ایک نہیں ہے قل ازالکا خیرون تو فرما دے کیا یہ بہتر ہے یہ جو ان کو نصیب ہو رہا ہوگا جنت القل دلتی یا وہ باغ ہمیشگی کا وہ جو وعدہ دیے گئے ہیں متقی لوگ کانت لہم جزان ہوگا اس کے لیے وہ بدلا و مسیرہ اور لوٹ کے بہترین جانے کی جگہ لہم فی یا ما یشا خالدین دینا انہیں کے لیے ہوگا جو کچھ چاہیں گے وہ ہمیشہ رہنے والے کانا لا رب وعدن مسولا کیوں اس لیے کہ ہے اوپر رب تیرے کے وعدہ جو مانگا ہوا ہے اور اللہ نے پورا کر دیا مسولا وادہ نبی علیہ السلام بھی عام طور پہ جنت مانگتے تھے اللہ کریم سے اللہم انی اسلو کل جنتا و آئی اللہ بہشت بھی مانگتے ہیں اور اس کی آلہ اور نعمتے بھی مانگتے ہیں معمولی چیز نہیں یوم یا شروح تخویف اخروی آخرت کی دھمکی ہے کہ ان سے یہ سوال بھی ہوں گے ضرور کیا ہوگا ان سے یوم شرم جن اکٹھا کرے گا ان کو اور ان معبود کو جو عبادت کرتے ہوں گے اللہ کے بغیر اللہ پوچھے گا آن تم از عبادی او مبود ان او فرشتو نبیو ولیو تم نے کیا گمراہ کیا ہے میرے مسکین بندوں کو یہ جو کھڑے ہیں امسبین یا وہ خود بخود راستہ سے پھٹک گئے تھے وہ جواب دیں کہ صبح کا تو کسی جیسا نہیں ہم اب ہم سارے کمزور ہیں تو کمزوریوں سے پاک ہے شریکوں سے پاک ہے تو ما کانا یم بغی لنا یہ مناسب بھی نہیں تھا ہمارے لیے کہ کر لیتے تیرے بغیر من اولیا کوئی کام بنانے والا لیکن اصل بات یہ ہے تے نفعے کا موقع دیتا رہا تو ان کو اور ان کے آباز داد کو اتنے دنیاوی نشے کے اندر مست ہو گئے ہتہ نسے کرا حتہ کے تیری توحیر بھی ان کو بھول گئی وَقَانُوْ قَوْمَمْ بُورَا حَيْا قَوْمْ یہ نِرِ حَلَاقُونَ وَالِ بُورِ قَوْمْ فَقَدْ قَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُوْنَا پس تحقیق اللہ فرمائیں گے او مشرقوں او مسکین بندے ہو قَذَّبُوْكُمْ تمہارے معبود تو تمہیں جھٹلا چکے ہیں بِمَا تَقُولُوْنَا ان باتوں میں جو تم بک بک کرتے تھے ہما تستی نہ صارفن کس نہیں طاقت رکھو گے تم آج کسی ہیلے کے ساتھ صارفن اس کو ہٹانے کی عذاب نہ تو دیت کے ذریعت آیا جا سکتا ہے نہ ہیلے کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ولا نہ اور نہ کوئی تمہاری امداد کرنے والے امدادی کی طرف سے ہٹایا جا سکتا بن کبیرا جو بھی یسلم من کم نہ ہاکر مذہب رکھے گا تم میں سے نوزابن کبیرا چکھائیں گے ہم اس کو عذاب بہت بڑا چوتھے شکوے کا جواب بابا سلنا قبل مرسلینا نہیں بے جامنے آپ سے پہلے کسی رسول کو اللہ ان مگر تحقیق وہ کھایا بھی کرتے تھے کھانا چلا بھی کرتے تھے سودا سلف لینے کے لیے بازاروں میں وجہ نے فتنا اور بنا دیا تمہارے کو باز کے لیے فتنہ کس طرح فتنا ہم اس دیکھنے کے لیے کہ کون تمہاری بشریت کو دیکھ کے منکر ہوتا ہے اور کون تمہارے اندر صفات ملکیہ کو دیکھ کے مان لیتا ہے فتنا کیسے ہے ہاں بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کسی کو ہم نے شریف بنایا کسی کو وسیع بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو رسول بنایا کسی کو امتی بنایا یہ آزمائش کرتے ہیں ہم یہ مطلب نہیں جس طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جالنا باز فتنہ بنایا ہم نے تمہارے بعض کو بعد کے لیے فتنہ یعنی تمہارے رسول ہونے کو ہم نے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بنایا کس کہ دیکھتے ہیں کون ہے جو تمہاری بشریت کے پیش نظر نبوت کا انکار کر دیتا ہے اور کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہیں تو بشر مگر صفات ملکیہ ان کے اندر موجود ہیں پاک تین اتوا لوگ ہو تو مان لیتا ہے بعد میں تصدیق تم بھی کیا اپنے آپ کو تھام رکھتے ہو کہ نہیں سوچو تھام کے کہ بشر ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر صفات ملکوتی بھی ہیں وکان شکوا پانچواں کہنے لگے لا یارجن الخانا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات کے دن سے لا یارجن لا یقاف نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کا یعنی نہیں درتے ہماری ملاقات کے دن سے کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا اوپر ہمارے فرشتوں کو یا دیکھ لیتے ہم اعلان یا اپنے رب کو قسمیہ بات ہے بروفی فی سم وہ بنے بڑے بن رہے ہیں اپنے آپ میں اس برو فی بروفی بڑے بن رہے ہیں اپنے آپ میں وہ اطوف اور سرکشی کر رہے ہیں بڑے اونچے درجے کی سرکشی یوم المل کا جواب شکوا جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو اس دن خیر تو ہوگی بھی نہیں مجرموں کے لیے بشرا یوم للمجرمین جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کوئی خیر یا خوشی تو ہوگی بھی نہیں اس دن مجرموں کے لیے بلکہ کیا کہیں گے یقول ہجرم مہجورا الٹا کہ حال وہ روکو عذاب کو روکو ہجرم مہجورا کوئی ہے روکنے والا حال من حاجرن ہے کوئی روکنے والا روکے ہم سے عذاب خوشی تو ہوگی بھی نہیں ان کے لیے البتہ یہ روگ ہوگا یقول نہ ہجرم کہیں گے ہائے ہائے حرام ہو گیا ہم پہ بیشت کا داخلہ روکو عذاب ہمیں جلسا رہا ہے وہ قدم نہ علامہ من عمل اور آئیں گے ہم ارادہ کریں گے ہم طرف اس کے جو کچھ کیا ہوگا انہوں نے کوئی عمل بس بنا دیں گے ان کو حبا ان منصور دنیا ہی میں ہم نے اس کو تو بنا دیا تھا اب صرف اعلان ہوگا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے یا کیا تھا سارا کیا کرایا تمہارا ہبا منصورا ہو گیا گردہ ہو گیا جس کو اڑا دیا گیا ہاں جی وہ بات بھی آ گئی کدمنا الا ما علو ان امال کی طرف اللہ آئیں گے کیا مطلب عمل تو ان کا ضائع ہو چکو تھا دنیا میں اب نئے سرے سے دن قیامت کے اللہ ان کے امال کی طرف کیا کریں گے آئیں گے مطلب یہ ہے اس لیے کدمنا آگے لائیں گے ہم یعنی ہم اعلان کر دیں گے کہ تمہیں تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے مگر ہم نے تو جالنا ہو اسی دنیا کے اندر ہی اس کو حباب منصورہ کر دیا تھا یہاں کوئی نہیں ہے تمہارا عمل فن اصحاب الجنت یوم خیر ان مستفرن آسن وکیلا ہاں سبحان اللہ جنتی لوگ اس دن بہتر حالت میں ہوں گے اور مستقرل قرار کی جگہ بھی بہترین ہوگی اور کہلو لے آرام گاہ وہ بھی سب سے بہترین ہوگی وہ یوم تشک کا کچھ میں اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان انل غما میں انل غما میں اس بادل سے ایک بجلی کی طرح چمک آئے گا یوم تشک کا کچھ آسمان پھٹ کر ایک بدلی اس بادل سے ظاہر ہوگی وہ لے تو تنزیلا اور اتارے جائیں گے فرشتے رسائی ہے یہ میرا فلاں ہے اس لیے میں نے گھاٹے گھاٹے رشتے بہترین رشتے اس کے ساتھ بنائے مگر رسول کی سنت کا رشتہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا لقد ازلین خدا کی قسم ہے اس فلاں نے جس کو میں اپنا سنگی سمجھتا تھا اضلنی کرے دور پھینک دیا مجھے اللہ کی توحید سے بعد اس کے کہ میرے پاس پہنچ بھی چکی تھی شیتانسان خضولہ شیتان کی کار سیتانی یہ ساری ہوئی ہے شیطان جو انسان کو زلیل کرنے والا ہے وہ الرسول دنیا میں بھی اللہ کے رسول نے تنگ ہو کے فرمانہ شروع کر دیا او رب میرا انزور تحقیق میری برادری انہوں نے گڑ لیا اس قرآن کو مجورا کا سبب چھوڑ دیا ہے قرآن کو متروک کر دیا ہے کتابوں کے پیچھے لگتے ہیں نصابوں کے پیچھے چلتے ہیں بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں اقبال کٹورے اور توحفہ الغردوم کے پیچھے چلتے ہیں گزران العلوم میں تو بڑی ہیں ان کی مگر میرے قرآن کو انہوں نے بالکل متروک العمل کر دیا ہے ہاں قزال اچھا میرے پیغمبر تسلی نبی علیہ السلام کے لیے اچھا میرے پیغمبر کوئی بات نہیں یوں ہی بنایا کرتے ہم ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین لوگوں میں سے وہ کفا بے رب نصیر کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لحاظ سے اور نصرت کرنے کے لحاظ سے شکوا نمبر سات کا فرو کہنے لگے کافر لو کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے قرآن ایک ہی دفعہ دفا واحدتن جملتن واحدتن جملہ تن ہاں ہاں یوں ہی ہے چنی آوردیم یوں ہی ہم لائے ہیں ہم یوں ہی لائے ہیں جس طرح کے دستور تھا آہستہ آہستہ کیوں اتارا ہے لینو سبھی فو کا تئیس برس میں ہم نے اس کا نزول کیا ہے قضالے کا یوں ہی ہم نے کیا ہے چنی ایسے ہی ہم نے تیئیس سال کے اندر اتارا ہے دفتن واحد نہیں اتارتے کیوں لینو سب ہی فو کا تاکہ مضبوط رکھیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو اور پروا لیں آپ سے اس کو بڑا توقف کے بعد پروانا ٹھہر ٹھہر کے آپ پڑھیں اگلا تاکہ سمجھ آتا جائے اور دوسرا پھر تازہ یاد ہوتا جائے بلا یا تو نہ کب مثلاً اللہ لائیں گے تیرے لیے کوئی مثال بھی آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ جا کا مگر لے آئیں گے ہم اس, اس مثال کو بالحق کے حقیقی طور پہ ہم ثابت کر دیں گے ان کے الٹ وہ آسن تفسیرہ اور بہترین حقیقت کھولنے والی مثال لائیں گے آسانہ تفصیل وہ تو جھوٹھی مثالیں دیں گے مگر ہم ان مثالوں کے برعکس حقیقی مثالیں اور حقیقت کشا مثالیں آپ کو دے کے آپ کی نبوت کا قلعہ مضبوط کر دیں گے اللہ شرونلا بھجو ملا جہنما یہ وہ لوگ ہیں جو کٹھے کیے جائیں گے اپنے منہوں کے بل ال جہناما وہ پیچھے گزر چکا ہے کیا گزرا ہے حشرل موقف یہ حشر اللہ جہنم ہے دو تھے نا حشر گزرا پہلے کیا گزرا ہے کیا آجت پڑھو آخر نہیں ہے تو پڑھا نہ پڑھا برابر شدت فضل الہی نازل شد ہیں سورت بنی اسرائیل میں تھا اے وہاں حشر تھا کیا موقف میدان قیامت کی طرف اور یہاں کیا یو اللہ جہنم یہ حشر ہے جہنم کی طرف اس لیے اپنے منہوں کے بل چل رہے ہیں وہاں بھی بتا دیا تھا شرم مکانن مکان ازل و سبیلا یہی لوگ ہیں برے سے برے ٹکانے والے ازل و سبیلا اور بڑے بھولے ہوئے گمراہ قسم کے راستے پہ والا کا موزل ہے کتاب پہلی نکلی دلیل کشمیا بات ہے دیا ہم نے موسا کو کتاب بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر فکول نظہ پھر ہم نے کہا چلے جاؤ دونوں ان قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ہم, پس جب انہوں نے تو ہم نے برباد کر دیا ان کو بری طرح برباد کرنا اور قوم نو کی طرف سے بھی ایسے ہوا جب کہ جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو غرق کر دیا ہم نے ان کو وجہ اللہ سے آیا اور بنا دیا ہم نے ان کو لوگوں کی عبرت کے لیے نشانی اور بنا دیا تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک اسی طرح عادی ہو گئے سمود والے ہو گئے اصحاب رس ہو گئے اور, اور کئی بستیوں والے ان کے درمیان بہت سارے واقعات گزرے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اللہ کی توحید کا انکار کیا اللہ نے ان کو سفید سے مٹا دیا زربنا ہر ایک کی بیان کر دی ہم نے کہانی و کلن تبر ہر ایک کو ہم نے پی ڈالا و برباد کر ڈالا بری طرح ہلاک کیا والا یہ مشرق ہمیں کسمیا بات ہے آتے جاتے رہتے ہیں گزرتے ہیں جس پر برسائی گئی تھی بارش پتھروں کی بری مترسو پتھروں کی بارش بری طرح برسائی گئی تھی یہ عام طور پہ سامنے شارا پہ موجود ہے وہ وسطی مکے والے مشرق وہاں سے گزرتے بھی رہ جاتے ہیں افلم یقینا کیا انہوں نے اس کو دیکھا نہیں بلکانولاجون شور بلکہ یہ تو نہیں ڈرتے زندہ جی اٹھنے سے بھی وحزارا کا آٹھواں شکوا جب دیکھتے ہیں آپ کو نہیں بناتے آپ کو مگر صرف ٹھٹھا مخاول بنا لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے ان کا قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا اپنے ٹھاکروں سے لا انصر نہ علیہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم جم کر نہ رہتے ہوتے اوپر ان معبودوں کے تو اس نے تو ہمیں فیصلہ دیا ہوتا وَصَوْفَ يَعْلَمُونَ تھوڑے دن ٹھائر جاؤ جان لیں گے جس وقت کے دیکھیں گے عذاب کو کس کو جان لیں گے من اَزَلُّ سَبِيلًا کہ راستے ہدایت کے لحاظ سے کون زیادہ دور کھا گمراہ ہے ناما شکوا اَرَائِتَ مَنْ اِتْخَضَ اِلَاہَ هُوَا اَرَائِتَ کیا دیکھا ہے آپ نے اس موزی کو جو کر لیتا ہے اللہ اپنے معبود کو خواہش کے مطابق مرضی پڑتی ہے تو کسی کو معبود بنا لیا اس کو چھوڑ کے مرضی ہوئی تو دوسروں کو بنا لیا خواہشات کے پیچھے چلنے والا عفان تھا علی وکیلا بلا آپ ایسے جو لوگ ہوں ہو سکتے ہیں اوپر ان کے کوئی بگڑی بنانے والے آپ ایسے لوگوں کے لیے کار ساگ اور مشکل کشا یا کام بنانے والے ہو سکتے ہیں جب نہیں ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں سب ورنہ اکثر ہوم کیا تم گمان کرتا ہے کہ اکثر ان کے سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے انہم نہیں ہے یہ مگر مثل چار پائے ڈنگروں کے بلکہ ان سے بھی ڈنگروں سے بھی زیادہ بابتر ہیں خنزیر کے منزل میں ازلو سبیلہ ڈنگر تو پھر بھی کسی نہ کسی وقت اپنا راہ لے لیتے ہیں مگر یہ تو ایسے سور ہیں کہ ان کو راستہ کبھی مل سکتا ہی نہیں اَلَمْ تَرَا إِلَىٰ رَبِّكَا دلیلِ اقلی توحید پڑھتے کیا نہیں دیکھا تُو نے اپنے رب کی طرف کس طرح کھینچ کے لمبا کرتا ہے سائے کو صبح سویرے کتنا لمبا تڑنگا کا سایہ ہوتا ہے ہر چیز کا بلا اشا اگر چاہتا وہ البتہ بنا دیتا اس کو ہمیشہ ٹھہرنے والا مگر سایہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا گھٹتا چلتا ہے سم جل نشم سال دلیلا پھر یہ بھی سوچو سما تاکید ذکری کے لیے پھر یہ بھی سوچو کہ بنا دیا ہم نے سورج کو اس سائے پہ دلیل لول شمس ما اور فضلو جمل جمل والے نے یہ مقولہ ذکر کیا ہے متفق کا لول شمس لما اور فضلو سورج نہ ہوتا تو سایہ بھی کبھی معلوم نہ ہوتا شمسالی دلیلا سم قبض نہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم قبض کرتے آتے ہیں اپنی طرف قبضہ خفیہ طور پہ ہلکا ہلکا سایا پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے وہ دلیل وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباسن ساتے رن ڈانپ لینے والا لباس ونو مسباتن نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا اور بنایا دن کو نشورا چنڈ پنڈ جانے کا ذریعہ نشر نشر کہتے ہیں بکھر جانے کو نشورا وہ ارسل ارسلریاہ پھر دلیل وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو صرف خوشخبری کے لیے بارش سے پہلے پہلے بین رحمت بارش والی رحمت سے پہلے پہلے خوش خبری کے لیے ہواوں کو چلاتا ہے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی تہور تہور نایت ستھرا پانی متحر نا تہور کے لیے ہے تہور تحور تہور نہیں تو کا ذمہ ہوتا اگر تو پھر متحر کے معنی کے ساتھ ہو سکتا تھا یہاں مبالغ کے طور پہ پانی پہ مبالغہ ہے مان تہورن نہایت ستھرا پانی تاکہ زندہ کریں اس کے لیے اس کے ذریعے بلدتانی رکھ دے کو جو بے آب ہو گیا غیر آباد رقبہ وہ نسخ یو ما خلک اور پلا دے اس کو اس سے جو خلق جن کو ہم نے بنایا ہے یعنی انامن وہ دنگر چار پائے وہ اناسیا اور بہت سارے انسان بھی والا کد سرف ناؤ کس کی جمع ہے نفس کی ناس کی ناس کی جمع قانون کے مطابق کیسے آئے گی اناسیا آئے گی اناسیا ناس خود جمع کہ مفرد ہے ہاں؟ ناس تو خود جمع ہے ہاں؟ خلاف قیاس انسان کی جمع ہے اناسیا قانون کے خلاف ہے ہونا چاہیے تھی اناسین کیا اناسی اور اگر شرف ناؤ بین شکوا دسواں خدا کی قسم ہے بار بار پھیر دیا ہم نے اس بیان کو اس کے درمیان یہو ہو ضمیر پانی کی طرف دوڑا بار بار پھیر دیتے ہیں ہم اس پانی کو درمیان ان لوگوں کے کسی کو تھوڑا دیتے ہیں کسی کو زیادہ کیوں لے جا تاکہ وہ بیٹھ کے تذکرے کرے کریں لے ججت کروں بیٹھ کے تذکرے کریں یار فلاں کی زمین تو زیادہ بھر گئی ہے فلاں کی تھوڑی بھری ہے اور اگر ہو زمین قرآن کی طرف ہو تو والا سر اپنا ہو بار بار پھیرہ ہم نے اس قرآن کو بیان کیا درمیان ان کے لیجزک کرو تاکہ نصیحیت حاصل کریں فابا اکثر اننا سے اللہ کفورا پر اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے باقی سب چیز کا انکار کر دیا ولو شئنا لباسنا فی کل کریت نزیرا اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر ایک بستی میں ایک الگ ڈرانے والا مگر ہم نے ایسا نہیں کیا فلا تو تل کا پس نہ بات ماننا کسی کافر کی نہ بات ماننا کسی بھی کافر کی وجہ ہد بہی اور جہاد کرتے رہنا ان سے بے قرآن جہاد جہاد بہت بڑا ہم؟ کیا سمجھے یعنی جب جب کی ہے قرآن کے سب سے بڑا جہاد نبی صاحب نے فرمایا تھا رجانا انا انل جہاد اکبر جہاد رجانا منل الجہاد الغر عل الجہاد جنگ سے واپس ہوئے تو فرمایا تھا ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے ہیں اور اب بڑے جہاد میں لگیں گے بڑا جہاد کون سا ہے بین جم انسان انسان کی دونوں پسلیوں میں یہ نفس جو ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے جو نفس امارہ ہے شیطان کی آماجگاہ ہے تو اس, اس روایت گرچہ سند کے لحاظ سے وہ کمزور ہے سند کے لحاظ سے کمزور ہے اس لیے مگر وہ قرآن مقدس کیونکہ کی اس کی تائید کر رہا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دعوت قرآن دینا یہ جہاد کبیر ہے یہ بڑا جہاد یہ جو مسعود اظہر پھرتا نا ایک اس نے ایک رسالے میں یہی اپنے جس کو وہ جہاد سمجھتے ہیں آج کل وہ جہاد کے نشے میں اس نے کہا تھا لکھا تھا کہ من الجہاد الجہاد الاکبر یہ جھوٹھی روایت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں اس کی کوئی سند نہیں کوئی اعتبار نہیں کوئی جہاد شاید نہیں ہے عبادت کرنا اور یہ کرنا جہاد یہی ہے تلوار ہاتھ میں لینا اور بھیک مانگ کر تلوار ہاتھ میں لے کے پھر جا کے لڑنا ہاں مگر جہل آدمی ہے نا آخر کوئی نہ کوئی جہالت اس کی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے بے وقوف زمانے کا الو کا چرخہ تمہیں اگر یہ اتنا پتہ ہی نہیں ہے قرآن حدیث کے مزاج کا تو بک بک کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ روایت اگرچہ سند کے لحاظ سے ایک راوی میں مقال ہے مگر معلوم ہوتا ہے اس جیسی صحیح روایت تو پورے ذخیرے میں نہیں کیوں اس کی بین الفاظ میں تائید کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے جس روایت کی تائید قرآن کرتا ہے وہ روایت کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے ہاں جی آدن کبھی مہارا جل بہر ہاضا فراۃن دلیل اکڑی نمبر سات وہی ذات ہے جس نے چلا دیا دو دریاؤں کو اکٹھے مہاراجا خلّہ ہوما چھوڑ دیا مرج کا مر ہوتا ہے چھوڑ دینا چلا دینا مارا جل بہر چھوڑ دیا اس نے چلا دیا اس نے دو دریاؤں کو حاضا ازبن فراۃن یہ بڑا گلے سے اترنے والا میٹھا ہے اجاجن یہ نمکین کڑوا ہے گلے کو پکڑنے والا مگر ان کے درمیان جل بنو محبت زخن ایک تاگے کے برابر اوٹ بنا دی ہے وہ ہجرن مہجورا ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے مہجورا جو رکاوٹ خود بھی رکی ہوئی ہے ایسی ڈال دی ہے ایک ٹاگا سا معلوم ہوتا ہے دو دریاؤں کے درمیان دھاگا ملوم ہوتا ہے کوئی باریک کیا وہ کیسے رنگ کا ہے وہ تو دریا کا پانی سفید رنگ کا ہوگا دوسرا کال ہم وہ الذي خلقك من الماء بشرا وہ دلیل ہے نمبر 8 وہ عیظا ہے جس نے بنایا پانی سے بشر کو فجله نسبا و سهرا اور پھر بنا دیا اس کو نسب والا اور سسرال والا وكان ربك قديرا ہے رب تیرا بڑی قدرت والا و يعبدون من دون الله نمبر 11 پوجتے ہیں اللہ کے بغیر ان کو جو ان کو نفر بھی نہیں دیتے نقصان بھی نہیں دیتے اکان ال کا پھر الا رب ہی ظہیر ہے مقابلے رب اپنے کے اللہ مقابلے کے لیے اللہ رب ہی اوپر مقابلے رب اپنے کے ذہیرا پشت دینے والا پیٹھ پھیرنے والا اللہ کے مقابلے بابا ارس اللہ کا اللہ مبشرن و نظیر باقی یہ جو کوئی سوال کرے سوال کا جواب ہے کہ موج سے کیوں نہیں لاتا یہ پیغمبر اس کا جواب یہ ہے نہیں بے جام نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور والا. تو فرما دے. نہیں مانگتا میں اوپر اس تبلیغ کے علیہے اوپر اس بلاگ کے تبلیغ کے اوپر من آجرن کوئی چندہ نہیں مانگتا ہاں میں تو کس کو مانگتا ہوں منشاء اسی کو مانگتا ہوں میں جو چاہے کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راہ ہدایت مجھے تو وہ مطلوب ہے چندہ مطلوب نہیں ہے وہ تو کل اسی لیے وہ فیس بھی نہیں ہے نا بتا ایک مولی صاحب ہے ان کو ساٹھ روپیہ دیا تھا کافی دنوں کی بات ہے انہوں نے تو آدمی اس کو سائیکل پہ چھوڑنے گیا اڈے پہ ساٹھ روپیہ خاموشی کے ساتھ لے لیا جہاں اڈے پہ گئے اس نے سائیکل پکڑ لیا اس نے کہا چالیس روپیہ اور لا دو میری تقریر کا سائیکل لے جاؤ وہ بےچارہ آیا پیسے لینے کے لیے سائیکل بس پہ رکھتا اور گیا اچھا جی لاہ یموت بس جباب سوال مقدر کا پھر بھی وہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ پیغمبر کیسے تو موت آ اللہ فرماتے ہیں اپنا بھروسہ رکھو پر جس ذات پہ کبھی موت آئے گی نہیں وہ سب بہم دیں شریکوں سے پاک سمجھو اس کو کمالات کے ساتھ سب ہم طریقوں سے پاک سمجھو اللہ کو بے ہمدہی اس کے تمام کمالات کے ساتھ اور یوں کہو کفابئی بے جنوبی خبیر کافی ہے اللہ بے جنوبی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے میں الدی خلق سماوات دلیل گلی نمبر نو وہی ذات ہے نے بنایا آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کو چھ دنوں میں چھ دن اس لیے لگا ہے تاکہ دنیا کو حوصلے کا سبق آ جائے سما الرش پھر چھا گیا اپنے عرش پر یہ نہیں کہ متمکن ہو کے بیٹھ گیا عرش پر استوا اے غالب اللہ امرے سم استوا اللہ پھر چھا گیا اپنے عرش پر ار کون ہے وہ وہ رحمان ہی ہے ارحمان وہ رحمان ہی ہے جو خالق ہے وہی وہ غالب ہے وہی رحمان بھی جو ہر چیز پہ غالب بھی ہے ہر چیز کا خالق بھی ہے ہر چیز کا مالک بھی ہے تو ہر چیز پہ برکت دینے والا رحمان بھی وہی ہے فصل بھی خبیر پوچھ لے کسی واقع حال سے بالکل پوچھ لو کسی واقع حال سے پوچھ لو وائزا کی لو وہی بات کہہ تو گیا ہوں کہ لوگوں کو حوصلہ کا سبق سکھانے کے لیے ورنہ وہ تو ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے یہ دھیل کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر حوصلہ مندی سے کام کرنے کی عادت پڑے یہ سکھانا مقصود تھا ویزا کی للو مسجد الرحمن نمبر بارہ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے سجدہ کرو رحمان کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے رحمان کیا سجدہ کریں ہم اس کو جو تو ہمیں حکم دیتا ہے وزادہ اور پڑھا دیا اس حکم نے ان کو نفرت کے لحاظ سے اور بھی نفرت ان کی بڑھ جاتی ہے تبار کلوی جالف سمائے بروجن آ پھر دوسرے عنوان کے لحاظ سے تیسرا حصہ برکتی مسئلے کی تعلیم پانے والوں کا حال اور دوسرے عنوان کے لحاظ سے پہلے عنوان کے لحاظ سے دوسرا حصہ تبہارا کلوی فی سما بروجن برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے بنا دیا آسمان میں برج و جالفی آسرا جن بنایا اس کے اندر سورج کمرم منی اور روشن کرنے والا چاند بھی برج برج اب نظر نہیں آتے دور سے برج ایک ستون ہے ہوائی ستون ہوتے ہیں اللہ کی قدرت سے جو صرف آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے زینت دینے کے لیے بنا ہے ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو آگے پیچھے آنے جانے والا خلفہ تھا ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا رات کا خلیفہ دن اور دن کا خلیفہ رات لیمن مگر یہ آنے جانے میں سبق کن کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے یا ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنوں الرحمن بہادر رحمان اللہ الارض رونا اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں اوپر زمین کے ہانن نرم روی کے ساتھ ہن آکر کے نہیں نرم روی کے ساتھ بھاگتے بھی نہیں ہاپتے بھی نہیں دورتے بھی نہیں اکڑتے بھی نہیں نرم روی کے ساتھ وَإِذَا دوسری صفت اور جب خطاب کریں ان سے مناظرہ جھگڑا کرنے لگ جائیں ان سے بالکل تک کے تیر چلانے والے جاہل ان کو کیا کہتے ہیں کالو سلام بڑی سلامت روی کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہ ان کو نہیں کہتے اسلام علیکم اللہ اللہ بس میں ہار گیا تو صوفی مانا کرتے ہیں نا کہ جب جاہل آدمی ہونا تو اس کو کہتا بس میاں تعداد میں یہ تو دلے آدمی کی عادت ہے مسلمان نہیں کالو سلام بولتے ہیں مگر سلامت روی کے ساتھ بولتے ہیں نہ اتار ہوتا ہے نہ چڑھاؤ ہوتا ہے یہ نہیں کہ دم دبا کے پیچھے پاس بھاگ جاتے ہیں کہ بس میاں میں تیرے کام کا نہیں کالو سلامہ سلامت گوئی کے ساتھ بولتے ہیں سلامت روی کے ساتھ رہتے ہیں ولدینہ یبی تلے رب سدن وق تیسری صفت وہ لوگ ہیں جو رات کو گزارتے ہیں اپنے رب ہی کے لیے سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں اور آپ کیسے گزارتے ہیں پھر شرار ہوا کے چھوڑ طرح ہے دیکھو عباد الرحمان کی صفت یہ بھی تو نل واقعام آخر محبوب بندے ہیں نا بھائی اللہ کے اللہ کو جن کے ساتھ پیار ہے محبت ہے ان کی صفت یہ ہے کہ رات کو ساری رات گزارتے ہیں شب زندہ دار ہوتے ہیں یا وہ جب تم سجدن یا سجدے کے اندر ہیں یا قیام کے اندر ہیں ہاں چوتھی صفت و جو کہتے رہ جاتے ہیں اور رب ہمارے ہٹا کے رکھ ہم سے عذاب جہنم کا کیوں عذاب جہنم والا ہے بڑا چمر غرامن بڑا چمٹ جانے والا ہے جس کے پیچھے لگ جائے پیچھے ہٹتا نہیں اللہ ہم سے بچ ہٹا کے رکھ انہ ساعت مستقرن کیونکہ وہ جہنم بہت برا ساعت مستقرن بہت بری جلنے کی جگہ ہے وہ مقام بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے وزی نیزا انفکو پانچویں صفت وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں جب تو لم یوسرفو خرچ جو کرتے ہیں شرک کی حالت میں خرچ نہیں کرتے لم یسرفو اے لم یسرفو رفو بھی شرک شرک اور بدعت کے معاملے میں وہ نہیں خرچ کرتے ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں والا مہیا کتور اور خرچ کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا پھر ماتھے ہاتھ چکا دیا نا وکان بین کا قوام قوام نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ تھوڑا خرچ کرتے ہیں بلکہ ان کے بین بین قواما بڑے عدل اور مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ خود بھی کنگال نہ ہو جائے خود بھی مانگنے کی حالت میں نہ آ جائے چھٹی صفت وہ لوگ جو نہیں بلایا کرتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے علاقوں اور نہ قتل کرتے ہیں کسی نفس کو وہ جی جو حرام کر دیا ہے اللہ نے اس کا قتل کرنا ہاں ہاں سوائے حق سچ کے قتل کے بال یژنون اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں وہ الیکا اور جو بھی کرے گا نہ حق قتل یا ناحک قتل کرے گا یا کسی اور کو بلائے گا یا زنا کرے گا یل اسامہ وہ مل رہے گا اپنی جزا سزا عقوبت کو یل اسام آسام آسام گناہ کو کہتے ہیں اپنے گناہوں کے نتیجے کو مل رہے گا یوزا اف لہ ازاب یومل قیاما دیا جائے گا اس کو عذاب دن قیامت کے وہ یخلودی مہانا اور ہمیشہ رہے گا اس کے اندر بڑا جلیل ہو کے پتہ چلا پتا چلا بل غیر اللہ کو پکارنا ناحک قتل کرنا مسلمان کا اور ضلع کرنا یہ تینوں کے لیے میں یف ال کا اشارہ تینوں کی طرف ہے نا تو اب بھی جہنمی ہو گیا وہ آدمی یخل و دفی ہی مہانا حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آبدن کا لفظ یہاں نہیں ہے آبدن کا لفظ یہاں نہیں ہے خلود کا لفظ تو ہے بعض آیات گیا تھا مطلب خالدین فیح ابدھ ابدھ کا لفظ نہیں ہے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آبد آباد تک ان کو عذاب نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا کہ وہ عذاب جہنم سے نکل کر بہشت کے حوالے ہو جائیں گے امبط اللہ علیہ مال حیات مال حیات جو اللہ کریم کے پاس نہر ہوگی نا نہر حیات اس کو کہتے ہیں اس کا پانی برسائے گا وہ سڑ سڑ کے کولے ہو چکے ہوں گے اللہ پھر اس پانی کی وجہ سے ان کے وجود کو پیدا کرے گا اس کے بعد پھر صحیح سالے کے بہشت میں جائیں گے شرط یہ ہے کہ وہ آدی مجرم نہ ہوں گے غیر اللہ کی کے و پکار کے آدی مجرم بھی نہ ہوں اور نہ حق قتل کرنے کے آدی مجرم بھی نہ ہوں زنا کا پیشہ رکھنے والے بھی نہ ہوں یعنی کبھی کبھار اگر ان سے یہ ہو گیا ہے تو آبادن کی قید نہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہوگا دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ خلود کا لفظ جو ہے یہ تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا یوزاف اللہ و یومل اور دوسری تاکید یخلودفی ہی مہان تیسرا پھر آگے استثناء بھی کر دیا ہے اللہ نے اور استثناء سے پہلے مستثنا منہوں میں استغراق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے استغراق ہوتا ہے اگر استغراق نہ ہو تو استثناء کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں لہذا معلوم ہوتا ہے قرآن کے ظاہر سے بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے باقی ایک اشکال یہ رہ گیا کہ ہمیشہ جہنم میں جو رہیں تو ہمیشہ ذہنم تو ہے مشرق کے لیے جو قتل کرنے والا ہے یا زانی ہے تو کیا اس کا حکم بھی مشرق والا ہے تو ان کے نزدیک اور بظاہر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ذنا اور بدکاری کا پیشہ رکھے وہ یقیناً مشرق ہو جاتا ہے ایمان کی رتی اس میں رہتی نہیں اور جو ناحک دوسروں کو قتل کرے مسلمانوں کو اس کے اندر بھی ایمان سرے سے بالکل مشرق اور وہ ہم ہوتے ہیں زنا کا پیشہ ور قتل کا پیشہ ور غیر اللہ کی سور و پکار کا پیشہ ور چونکہ ان تینوں میں ایمان رہتا ہی نہیں ہے اس لیے سزا ایک ہی قسم کی ہے اور استغرا کا اس میں صرف استثناء جو کیا جا رہا ہے کس کے لیے اللہ من تبا و میلا آمال سہ مگر جو توبہ تایب ہو گیا اور مان گیا مسئلے کو وہ آمے لا سہ لن سہ لمل کیے امل اچھے اور عمل عمل سالحن یوں نہیں کہا وا آمے سوال و آملا عملن سوال معلوم ہوتا خاص عمل مراد ہے وہ ہے بید بیا کرنا وہ کیا ہے ہاں تابا و آمان و بنا دینا تابو و و کی قید تاکید کے لیے اس لیے خاص عمل مراد ہے خاص عمل بیان کا مراد ہے یعنی ایک آدمی توبہ طیب بھی ہوتا ہے مولوی پہ سختی ہے مولوی بے چارہ مارا گیا اس کی توبہ بالکل منظور نہیں جب تک کہ مسئلہ توحید کا بیان نہ کرے اعلان کر کے اس وقت تک بالکل کافر ہے چاہے عمل کرے یا نہ کرے دوسرا اور مولویوں کے لیے تو اللہ نے شرط اس لیے رکھی ہے تین شرطیں اور تم تو اب سارے مولوی ہو بلکہ تم مفسر بن رہے ہو خدا خیر کرے ہاں ہاں خدا جانے وہاں جا کے تم کیا بنو کیا نہ بنو بہرحال سمجھ لو یوں ہی فضول لفظ کوئی نہیں قرآن پاک میں آتا سارے قرآن مجید میں آمل سوالحات آمل سوالحاد عملہ سوال من عامل سوالحل ہے کہ نہیں قرآن یہاں ہے وہ آملا امال سوالحل یہ اس لیے قید برا خصوصی عمل مراد ہے القرآن قرآن بعد اپنا دوسرے باز کی تفسیر کرتا ہے اس لیے گویا کہ کہہ رہا ہے کہ اس شرق, کفر وغیرہ وغیرہ سے توبہ طیب بھی ہو جائے و آمانا اور دل سے اس بات کو قرآن قرآن پاک کی دعوت کو مان بھی لے ہاں گویا اپنی اصلاح ہو گئی اس کی اس کے بعد آملا آمن ان سال کرے یعنی بیان بھی کرے لوگوں تک بھی پہنچائے اس بات کو کا یبدل اب اس کا نعمت کیا ہے اگر ایسا کرے گا تو تبدیل کر دے گا اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ اس بندے کی برائیاں بھی کیا لکھی جائیں گی نیکیاں لکھی جائیں گی فائدہ تو بڑا ہے اگر آپ ضرورت کریں مسئلہ جا کے بیان کریں قرآن مقدس والا تو آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ بھی بدل جائیں گی کن کے ساتھ نیک سید آتے ہیں معلوم ہوا اللہ کی توحید کا پرچار کرنا اور توحید کی اشاد کرنا اس جیسی نیکی کی اور کل اللہ کی حکمت ہے کہ اگر بدکار آدمی ہو صحیح معنی میں اگر اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دے صحیح معنی میں بے جگری کے ساتھ دل کے ساتھ ایک وقت آئے گا کہ اس توحید کی برکت سے عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ پاک اس کو دے دیتا ہے بدکاری بھی ختم ہو جاتی ہے پہ دل سے اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے بیان کرے تو اس کی برکات کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے ہاں جی وہ منتا بابا صحل اور جو عام بندہ جو عام آدمی ممتابا ہاں یعنی اگر چھوٹی موٹی کو غلطیاں ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی اس سے تو وہ غلطیوں کو غلطیاں اللہ نہیں فرمائے گا نیکیاں لکھتے جائیں گے سابقہ تو ختم ہو گئی اب نئے سر سے آگے ہے یو بدل اللہ فیل مزہ ہے نیچے دیکھو دا مزہ تھا ہاں یعنی تبدیل کرتا جائے گا اللہ پاک اس کی غلطیوں کو کن کے ساتھ کے ساتھ آخر انسان ہے غلطیاں تو بھائی ہوں گی کہ نہ ہوں گی توبہ کرنے کے بعد بھی جب وہ شروع کرے گا غلطیاں کا شکار تو ہو سکتا ہے نا بحث انسان ہونے کے اس لیے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے خالص توحید اللہ کی مان کر خالص لفظوں میں جب بیان کرے گا تو اس کی برکات یہ ہوگی کہ چلتے ہوئے زندگی کے راستہ طے کرتے ہوئے چھوٹی, موٹی کو غلطیاں سیاد کہتے ہیں چھوٹی موٹی غلطیوں کو وہ غلطیوں کی بجائے غلطیاں نہیں لکھی جائیں گی بلکہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی ہاں جی وین اللہ شہدو منتا بوا میں اور جو توبہ طائب ہو گیا عمل اچھے کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعَبًا تاکہ وہ متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف متوجہ ہونا والذین لَا يَشْهَدُونَ الزُّورًا ساتری صفت وہ لوگ ہیں اللہ کے عباد الرحمن وہ لوگ ہیں لَا يَشْهَدُونَ الزُّورًا جو نہیں حاضر رہتے کبھی شرکیہ محفل کو لا یشہر الزور ہے جھوٹ تو عام ہے مگر الزور خاص طور پہ سب سے بڑا زور سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا جھوٹ من اکزب اکزب الحدیث ہے تو کیا چیز ہے شرک ہے نہیں کبھی حاضر ہوتے شرکت کرتے جھوٹ کی محفل کو نہیں کرتے معلوم ہوا مشرق مولویوں بدیوں کا واضح سننا نجائز ہے, ہے کہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں ہم جی گئے تھے اس لیے جو سنیں جو کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے تمہارا مکالا کرتا ہے کیا کہتا ہے جب قرآن پاک صفت بیان کر رہا ہے کہ نہ جھوٹ کی طرف جاؤ نہ خدشات اور شبہات کا شکار ہو ہمیشہ آدمی کو غلط محفل کے اندر کو غلط مشورہ ہوتا ہے یا شیتان کوشش کرتا ہے جس طرح شیتان اس مشرق سے بلوا رہا ہے اسی طرح شیتان تمہارے دل میں خدشات بھی تو ڈال سکتا ہے اس لیے چنگے پھرے پڑھے لکھے لوگ بھی خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں بری محفلوں کے اندر بیٹھ بیٹھ کے ضرورت کیا ہے دوسرے کی دلیل جو آدمی دوسرے کو سرحتن جھوٹا سمجھتا ہے اس کی دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی کافی ہے مرزے کاد یا نہیں یوں سمجھو کاد یعنی کو آدمی کہتا ہے تو وہ اپنی نبوت کی دلیل دے سارے اول کا اجماع ہے کہ یہ پوچھنے والا کافی ہے کیوں پوچھ وہ سکتا ہے جس کو اپنے مذہب میں کوئی شک پڑ گیا ہو جب تمہیں یقین ہے کہ میرا مذہب صحیح ہے اور یقین ہے کہ اس کا مذہب باطل ہے اس کے دلائل سننے کی ضرورت بھی نہیں گنجائش بھی نہیں ہے جب تمہارے سامنے کوئی دلیل آئے گی اگر قرآن مقدس کا آپ کو علم ہے تو اللہ فوراً جواب بھی دے دے گا تمہیں پہلے معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے ہاں وہ تو مولوی بھی نہیں نا بھائی اس کو تو آپ سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے وہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے شبہات پیش کریں جو کچھ تو نے کسی مولوی یا پیر خنزیر سے سنا ہوا ہے تو وہ پیش کر وہ اپنے شبہات پیش کرے گا آپ اس کو جواب دیں گے ایک ہے مستقل دوسرے مولوی یا مذہب کا جو ان کا قائد ہے ان کے دلائل معلوم کرنے کے لیے جائیں وہ آپ کو ضرورت نہیں البتہ کسی جت ذمہ دار یا کسی جہل آدمی کو جو کسی مولوی کے چنگل سے ابھی نکل نکل کے آیا ہے اور اس کے ذہن میں وہی خدشات اور شبہات ہیں جو اس نے ڈالے تھے آپ اس سے اگر پوچھیں اس نیت پہ کہ تیرے ذہن میں جو شبہات ہیں تو چونکہ عالم نہیں مولوی نہیں آپ اپنے شبہات پیش کریں میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کی تسلی کراتا ہوں وہ تو جرم بھی نہیں الٹا چاہیے بھی وی نلا یشد نذورا مرو بلغ و مررو کراما اور جس وقت گزرنے لگتے ہیں بلغ و کسی بےحودہ مشغلہ کی محفل سے لگے بلغ و بی مشغلہ کی محفل سے مررو کراما گزر جاتے ہیں پھلے مانسوں کی طرح گزر جاتے ہیں طرح کپڑے تھام کے اپنے آپ کو تھام کے گزر جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اتنے محب ہوتے ہیں اپنے خیال میں مرو کرام گزر جاتے ہیں بھلے مانسوں کی طرح آٹھویں صفت والذین اعزاز کروں بے آیات ربیم اور وہ لوگ جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے یوں ہی بے سوچے سمجھے نہیں گر پڑتے اوپر ان کے سمن و امیانہ بہرے ہو کر اور اندھے دھند ہو کر نہیں سوچ سمجھ کے پھر اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ آواز سنتی, سنتے رہتے ہیں جب ہاں جب ترجمہ کیا جائے <laughs> اگلے دن اگر دن مجھے ایک جٹ خود خیر رہا تھا ادھر گئے کاتیمر تھل وہ کہہ رہا تھا علامہ صاحب ہم آپ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہماری زندگی بھی آپ کو دے, کیوں? کیوں دے? لیے کہ آپ اللہ کا قرآن بیان کر کے ہم بالکل جت جاہل ہیں اور ہم آپ کی سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے اب بڑا مکمل ایمان ہو گیا ہے اور یہ جی میری چھوٹی دہڑی ہے انشاءاللہ آئندہ ملاقات بھی دہڑی بھی بڑھ جائے گی میں مسلمان ہو گیا میرا سارا خاندان اور پھر کرتے کرتے ایک دن میں نے اپنے پڑوسی کونوائی کو پھر وہ لے گیا ہے میں بھی ساتھ گیا ہوں وہ سن رہا تھا سنتے سنتے رو رو رو رو, رو کے اس نے اپنے یہ کپڑے بھی بالکل بھیگی ہو گئے اس کے اور روتا رہا روتا رہا سبحان اللہ سر مارتا رہا سر مارتا رہا اور جب اس نے ختم کیا تھا تو میں نے کہا پتا ہے یہ کون ہے کہ نہیں آکے یہ وہ آمد سعید چتوڑ گلو بتو بتو بتو اللہ قوت اللہ بلّہ میرا ستیہ ناس کر دیا تو نے اللہ تجھے کہ دے یہ کیا کیا یہ کیا لگا حضرت آپ کا نام جو ہے نا یہ بڑا برا ہے لوگ سمجھتے ویسے بیان اگر سنتے رہے نا ان کو کہا جائے نا کہ یہ جبریل بیان کر رہا تو کہتے ہیں سبحان سبانند اور اگر آپ کا نام تو ولزین لم یخرو سما میا وزین یقینا ربنا ساجینا کتنی صفت وزی نکول ربانہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہ جاتے ہیں مزارے استمرار کے لیے یقول کہتے رہ جاتے ہیں ربانہ حبلانا وہ رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے بخشیش کر دے ہمیں ہماری عورتیں بھی اولاد بھی ایسی ہو جو قرت آئیوں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اکھا دسار اولاد یا عورت دے میں اللہ دے تو ایسے ہی جن کے دیکھنے سے آنکھ ٹھنڈی ہو جائے نبی فرماتے تھے فی نواز کے اندر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور نیک بیوی کو آدمی دیکھے مومن کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نیک اور صالح اولاد کو دیکھنے سے بھی آدمی کا غصہ یا جو ہوتا تپش ہوتی ہے دل کی ختم ہو جاتی ہے وجہ النا لل اماما اور بنا کے رکھ ہمیں لمتین اماما خدا ترس لوگوں کا پیشوا لمتقین خدا تر امام المشرقین نہ بنا بلکہ امام المحدہ بنا بعض معنی کرتے ہیں تابعن للمتقین تابع بنا کے وطعویل کرنے کی ضرورت نہیں بات صاف ہے ایک شخص اگر اللہ سے رسالت مانگ سکتا ہے اپنے بھائی کے لئے موسیٰ علیہ السلام ایک شخص بادشاہ سے خود وزارت خزانہ کی چابیاں مانگ سکتا ہے اللہ رب العزت کے دربار سے بڑے سے بڑا اہدہ جو جس کا تعلق انسانی سے ہو وہ مانگ سکتا ہے اس لیے اللہ کریم کے دربار میں موہد آدمی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا جن کے دلوں میں اللہ تیرا خوف ہے خدا ترس لوگ خدا خوف لوگوں کا بھی ہمیں پیشوات رہنما بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا تقوی اختیار کرنے کا موقع ملے ایسا طہارت اور پاکیزگی ہمارے اندر کہ ہم دنیا کے پیشوا بن کے رہیں نیچے نیچے پیچھے چلنے والے نہ رہیں تاکہ ہمیں مغالتے نہ لگ جائیں ہمیں امامت ملے تاکہ ہماری امامت بھی سبب ہماری ہدایت کا اور ہماری ترقی کا وجہ اللہ لکین امام اور بنا کے رکھ ہمیں لکین وسطی ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کا امام بنا کے رکھ یہاں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا تو رہ گیا در درکنار ہاں بھائی مولوی جی تنا ہے مشرقوں کے پیچھے نماز پڑھتا نہیں جی نہیں میں خود پڑھایا کرتا تھا. مطلب کیا ہے میں میںشرقین کا مقتدی نہیں میں امام المشرقین امام ہاں ہاں دیکھا یہاں اللہ کے نیک بندے امام المتقین بننے کی خواہش کر رہے ہیں یہ امام المشرقین جا کے بنتا ہے پھر کہتا ہے تھوڑا تھوڑا سمجھا رہا ہوں آخر سمجھ جائیں گے سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اتنے وہ مشرق نہیں جتنا یہود مشرق ہو گیا تھوڑا تھوڑا کہتا ہے, سمجھا رہا ہوں حقیقت میں ہوتا تھوڑا تھوڑا میں پیچھے جا رہا ہوں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بلا جیسا ہو نل گورفا تھا بے ماسا بھر یہی لوگ ہیں میرے پیغمبر جن کو بدلا دیا جائے گا بالا خانوں پہ چلو بھر بھر کے شراب تہورا کے دیے جائیں گے ان کو اس کے کے کہ وہ ڈٹ کے رہے میری توحید پر اپنے آپ کو تھام کے رہے میری توحید پر وہ لکوں تہیتن اور دیے جائیں گے بیچ اس بہشت کے اور غرفات کے اندر تہیتن و سلامہ بھی دیے جائیں گے سلام بھی دیا جائے گا ان کو دن قیامت کے بیشت میں خالدی ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر و بہترین ہو گیا چلنے کا مقام ان کا و مقامہ اور ٹھہرنے کی جگہ ان کی قل ما بہ بے کم ابھی تخیف آخر میں دمکی تو فرما دے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہ ہو بلانا تمہارا اس کو اگر تم اس کو بلانا چھوڑ دو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں تمہاری تمہاری پرواہ اس لیے اللہ کریم کرتا ہے تم پہ خصوصی توجہ اس لیے کرتا ہے ما یا بابے کوم تم پہ اعتبار کرتا ہے تم پہ توجہ اور شفقت کرتا ہے اس لیے کہ تم اس کو پکارتے رہ جاتے ہیں یہاں بھی وہی مسدر فائل یا اضافت علی والا معنی دونوں لعاؤ کم اگر نہ ہوتا پکارنا تمہارا اللہ کو یا یہ مطلب ہے لو لا اگر نہ ہوتا بولانا اللہ کا تم کو اپنی طرف اگر نہ ہوتا بلانا اللہ کا تم کو یہ کم یا تو فائل بنے گا یا مفول بنے گا دعا مصدر کی اضافت دونوں کی طرف جائز ہوئی مانا مفسرین بھی دونوں لکھے ہیں فقد کا ضب تم بس اگر سن لو پس اللہ نے بلایا تم کو پھر بھی تم نے جھٹھلا دیا فقد کز تم اللہ نے بلایا تم کو فقد کز تم پھر تم نے جھٹلا دیا جب جھٹلا دیا تم نے تھوڑا ٹھہر جاؤ ہو جائے گا یہ عذاب تمہارے گلے کا ہار لزام جس طرح ہار چمٹ جاتا ہے گلے سے ایسے ہی اللہ کی جہنم کا عذاب بھی تمہارے گلے کا ہار بڑھے گا چلو نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد پڑھیں